برحمٰن الرحمہ الحمد اللہ علیہ وحمد اللہ علیکم <سلام> و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمارے سلسلہ کتاب دعوت شریف میں پانچ سو بارہ علی ایک سو چون ہے ایک سو چون اوراد فتح کا درخت ایک سو چون ہے بارہ دعوت شریف کے شروع شابطہ کا ہمارا اولاد فتح میں لالل نمبر اڑتالیس کے ذیلی پیراگراف نمبر سات میں آج ہے عرفنا کا معرف ناکا حقہ سبحان کا حق زکر ذکر کا ہاں جی اس سے پہلے سبحان کا, کا حق بد ناکہ کا والد کا سبحان کا, کا حق ناکا معرفت کا ان دو جو ہے دعا جملوں کی جو نبی کے خوشگواؤں میں سے دا ہو گیا آج جو اسی کا چوتھا جو ہے تیسرا دعایہ جملہ سبحان کا ماں زکر ناکا حقہ ذکر کا اس مقدس پیراگراف سے تھوڑی توزیح. اگر اسی درس میں آ جائیں تو اسی پیراگراف کا چوتھا جو ایسا ہے سبحان کا ماں شکر کا, کا شوریہ کا بھی اسی ایسے میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ پیراگراف جو ہے اچھا سبحانہ کا ما ذکرنا کہا کہا ذکرہ کا حق کا ذکر کا سبحانۂ کا علوم کو پہلے سے بربتہ چکا اے اللہ تو ہر اے و نقص سے پاک اور زکر ذکرنا کا اس میں ذکرنا پھیلے کا الگ سے ضمیر ہے کا مخاطب منصب متصل ہے تو تیرے تو کے معنی ماتا تو ذکرنا یعنی یعنی سغا متقلی ماغ پھیل ماضی معروف زکرا یسکرو ذکرن و ظکر و یہ سب اس کے مزدر ہیں اس کا معنی کہ ذخرۂ عسکروں سے نہ ذکر کرنا بات بتانا نام لینا واقعہ بیان کرنا دل اور زبان سے یاد کرنا القام و تو یہاں پر سبحان کا ماں ذکر نامی ان معنی میں سے یہاں دل اور زبان سے یاد کرنا اور ذکر کرنا ہاں جی یہ دونوں ترجمہ یہاں زیادہ مناسب ہے ذخر نہ کا ذکر یا عسکروں کا ہاں جی, دل اور زبان دونوں سے پوری توجہ کے ساتھ یاد کرنا یا کسی کو او یا ذکر کرنا خالص ہاتھ کا جو پہلے بھی ترجمہ ہو گیا واجب لازم ثابت ہاں جی پہلے والی توجہ جی, میرے پاس ذکر, ذکر. جی, تو ذکر کا تیرا ذکر ہاں جی ذکر کا معنی ہو جائے گا تیرا ذکر تو تجھے دل اور زبان سے یاد کرنا ذکر کا تیرا ذکر اور تجھے دل و زبان سے یاد کرنا تو اس طرح جو اس مبارک پیراگراف کا ترجمہ پھر یوں من جائے گا سبحان کا معذا کرنا کا حقا ذکر کا یعنی اے اللہ تو ہر عیب بنق سے پاک اور مرضہ ہے اے سبحان کا تو یہ ہوگا ٹھیک ہے جی کرنا کا حق ذکر کا, کا یعنی ہم سے تیری ایسی یاد نہ ہو سکے معذا کرنا کا ہم سے تیری ایسی یاد نہ ہو سکے جو تیری یاد اور ذکر کا حق ادا کر سکے جو تیری یاد و ذکر کا حق ادا کر سکے یعنی جس طرح ہم پر تجھے یاد کرنا لازم و واجب تھا اس طرح ہم تجھے یاد نہ کر سکے یقینی بات ہے اللہ تعالیٰ بندے مومن کو تو ایک لمحہ بھی اللہ کے یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے ایک لمحہ بھی اللہ کی آتقافِ نوجوان لیکن ہم اکثر غفلت میں بہت گزار دیتے ہیں ہم تو یہ پانچ وقت کے فرض نماز سے طرح رکھا تو وہ بھی مشکل پڑھتے ہیں جو کہ اللہ نے قرآن میں نماز کو ذکر اکبر سے تعبیر کیا اللہ ذکر اللّہ اکبر کہا لیکن لیکن جو ہے انسان اسی سے رکعت رکھا نماز بھی جو کہ اللہ کے ذکر کے سب سے بہترین مصادق میں سے ہیں آہ, نہیں پڑھ پاتے ہم جو ہے پڑھیں تو توجہ سے نہیں پڑھ پاتے ہیں نماز کے اندر نماز کے اندر ہے توجہ ہمارا اللہ کی طرف نہیں ہے ہمارے دیوں کے یہاں ذکر کیا ماں نے کیا کیا دل اور زبان سے یاد کرنا تو یہاں ہم زبان سے تو, تو یاد کر لیتے ہیں دل تو کہیں اور ہوتے ہیں سوچ تو کہیں اور ہوتے ہیں لہذا ہم کہاں لہٰذا یہ تو کا در جملہ پیارے نبی نے فرمایا ہماری تو ہم تو یاد ہی نہیں کرتے ہیں اللہ کو کھاتے ہیں تو صرف زوانی کہتے ہیں دل ساتھ نہیں تو اللہ ہم پر رحم کرائے جان گرم ہے تو توجی کی ہے جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تو پاک المنازہ ہے ہم سے تیری ایسی دل و زبان سے یاد و کے نہ ہو سکے دل و زبان سے ہم سے تیری ایسی دل و زبان سے یاد و ذکر نہ ہو سکیں جو تیری ذکر و یاد کا, کا, کا حق ادا کر سکیں پھر نبی نے یہ فرمایا صبح نہ کہ ماں ذکر جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک لمحہ بھی یاد خدا سے غالب نہیں ایک لمحہ بھی یاد خدا سے خالی نہیں اس کے باوجود آپ اس طرح کا اقرار فرما رہے ہیں تو ہم غریب و غافل کیسے اللہ کی ایسی ذکر کر سکتے ہیں جو اس کی یاد کا حق ادا کر سکیں ہم صرف رسول اللہ کے اتباع میں اس دعا کو پڑھتے ہیں ورنہ ہم سے تو اللہ کی ذکر ہی نہیں ہوتی ہے چیز آئے کے حق کا ذکر ہم تو ذکر ہی نہیں ہوتا حق کا ذکر تو بہت دور کی بات ہے چی جائے کہ حق کے حق کا ذکر ادا کر سکے ہمیں اپنی ذوق ناتوانی کا اغرار کرنے کے سوا کوئی چالنج نہیں تو امید ہے وہ کریم ذات ہم پر رہے ہمیں دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی کمرانے کے لیے ان چار چیزوں کی سب سے زیادہ اہمیت ہے یہ توجہ جی جو ہے لحان کا معاش کرنا کا حقاش و نہ کا اس عبارت کی بارت کے بھی توجہ کرنے کے بعد یہ آخری ایسے کہ توجہ کروں گا تو یہ سبحان کا ماض اکرنا کا حقاض کرا کے توجہ ہوگی اس کے بعد سبحان کا ما شکر کا حقہ چھوڑنے کا ففان اللہ تو پاک وہ نژ یار اے بنق سے معاشرنا ماہر فنف نہیں شکر نا سغا متکلم مالغج متکلم کا سغا ہم نے شکر کیا شکر یشکر شکراً ہاں جی اللہ اللہ کزا نی یعنی شکر ادا کرنا احسان کا اعتراف کرنا یہ معنی کہ شکر نا شکر کرنا احسان کا اعتراف کسی نے اس کے اعتراف کرنے کو بھی شکر ہے یشکر شکران کے تھے حق کا قوان طبل توضیع جی کیا ثابت ہونا واجب ہونا لازم ہونا حق ثابت واجب لازم ہاں جی حق کا شکر کا تیرا شکر یعنی تیرے لامحدود تو سبحان کا ما کرنا کا حق کا شکر یعنی کہ یعنی تیرے لامحدود و بے نہاد نعمتوں کے بدلے میں ہم بندوں پر جو شکر ادا کرنا لازم و واجب ہے اللہ ہاں جی ہم سے کسی صورت ادا نہیں ہو سکتی ہاں جی وہ شکر تھا ہم تو کسی ادا نہیں جو تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کرتی کیونکہ تیری بے نہاد کیونکہ تیری جو ہے نعمتیں کیونکہ تیری نعمتیں بے نہاد چنانچہ قرآن پاک میں فرمایا انتع نعمت اللّہ لاتا ہاں اگر تم اللہ کی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا گنتی کرنا چاہو تو ہرگز گنتی نہیں کر سکو گے اللہ نے خود فرمایا اس کی شمارش نہیں کہہ سکے گا اس کو گن نہیں سکے اس کے کسی حساب میں نہیں لا سکیں گے اگر جو کل کے جدید جو سائنسی حالات کے حساب میں بھی نہیں کہہ سکتے اللہ نے جب فرمایا نہیں آ سکتا تو نہیں آ سکتا نہیں پھر آنے کے تو سوال پہنے لہذا محدود وجود ہم جو محدود وجود ہیں اللہ کے ہاں محدود وجود جو ہے اللہ لامحدود اللہ کے جو ہے ہم اللہ کے لامحدود محدود وجود اللہ کے لامحدود نعمتوں کا کیسے چھوڑا جا کر سکتے ہیں کبھی نہیں ہی کر سکیں گے اس لیے اللہ حمت فب آئی اللہ رب کو مت کو اجماع انسان جنا تم اللہ کی کس کس نعمت کو جل رہ ہوگے کائنات برا ہو اللہ کی نعمتوں سے تم اللہ کے کس کس نعمت کو جل رہا ہوگے یقیناً ہم نہ کسی نعمت کو جل سکتے ہیں اور نہ ان کا شعر ادا کر سکتے بندہ یہی عاجیزی کا مظاہرہ کریں اللہ نہ ہم تیرے کسی نعمت کو جل سکتے ہیں اور نہ ہم تیرے نعمتوں کا شعور ادا کر سکتے ہیں. یہی آجیز کے مدارے یہ خود ایک نو شکر ادائی ہے تو سبحان ہے کہ معاشہ کا حق کا شکر کا تو کیا ہو جائے گا یعنی صبح کے اللہ تو پاک و پاک پاک و ہے ارے وہ نقد سے معاشا کرنا کا ہم نے تیری نعمتوں کا وہ شکر ادا نہیں کیا حق کا شکر کا جو تیری شکر کا حق ادا کر سکے ماشا كرنے اللہ ہم نے تیری نعمتوں کا وہ شکر ادا نہیں کیا جو تیری نعمتوں حق كا شكر جو تیری نعمتوں کا تے جو تیری شکر کا حق ادا کر سکے جو حق کا شکر ہو تو یہ ہوگا جب اكمل انسانی انسانیات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اللہ تو پاک و منازع ہے ہم سے تیری ایسی شکر نہ ہو سکے ہاں جی ہم سے تیری ایسی شکر نہ ہو سکے تو تیرے شکر جو تیری جو تیرے شکر کا حق ادا کر سکے تو ہم باقی انسان کیسے ادا کر سکیں گے بس ہم صرف یہ اقرار کر سکتے ہیں کہ اللہ ہم سے تیرے بے نہاد ہم سے تیرے تیری بے نہاد نعمتوں کا ہرگز شکر نہیں ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے اور کچھ نہیں حقیقت میں کہ بھی نہیں سکتے تو یہ چار پرگر سبحان کا معاوت نہ کہا کا عبادت کا سبحان کا معرف نہ کہاک کا معرفت کا سبحان کا ما ذخر نہ کہاک کا ذکر کا سبحان کا ما شکر نہ کہاک کا شور کا ان چاروں پیروگراف کے حوالے سے مختصر تو بس ہمیں دنیا و حرت دونوں میں کامیابی ہے و کامرانی کے لیے ان چار چیزوں کی سب سے زیادہ اہمیت ہے یعنی اللہ کی عبادت معرفات ذکر و شکر یہ چار چیزیں بندے مومن کو دنیا وارت میں کامیابی کے لیے ان چار چیزوں کے اس کی زندگی میں ان کا ہونا ضروری ہے ایک تو اللہ کی عبادت اللہ کی معرفات ذکر و شکر مومن ان چار امور میں جتنی محنت کر سکیں کرنا چاہیے اور ہمارے ہم و غم یہی چار چیزیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ کی جتنی معرفت حاصل کر سکیں اتنی ہی اللہ کی بہتر عبادت و بندگی کر سکیں گے نیز ذکر و شکر کر سکیں گے یہ مسلم ہے انہیں چار چیزوں کے ذریعے ہی ہم اللہ کی قربت حاصل کر سکتے ہیں یہی چار چیزیں مومن کی زندگی کا اصل سرمایہ ہے ہم جتنی اللہ کی عبادت و پرست کریں گے اتنی ہی اس ذات کی مندی حاصل ہوں گے جتنی ہم اللہ کی بہتر معرفت حاصل کریں گے اتنی ہی اللہ سے محبت بڑھے گی اور عبادت و بندگی میں شوق بڑھے گا اور جتنی ہم کثرت سے اللہ کو یاد کریں گے اللہ ہمیں اپنے لطف و کرم اور درگزہ سے یاد فرمائے گا پھنس قرونی بندہ تم مجھے یاد کرو میں تم ہی یاد کروں گا اللہ نہکم کیا حاجی وسکر اللہ حضرت اللہ کو کثرت یاد کرو اور جتنی ہم بہتر طرح اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے اللہ ہماری نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا کیونکہ اس کا وعدہ علن شکر تم لازدہ نقو اگر تم میرے نعمتوں کا شکر کرتے رہیں گے تو ضرور ضرور میری ذات تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرے گا وہ نعمت جو بھی ہو مال کی نعمت ہو اس میں اضافہ کرے گا علم کی نعمت میں ہو اس کا اضافہ کرے گا قدرت کی نعمت ہے اس میں اضافہ کرے گا سیاحت و سلامتی کی نعمت ہے اس میں اضافہ کرے گا ہاں ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر کریں تو اللہ تعالی جو ہے ہمیں اپنی نعمتوں میں اضافہ کرے گا البتہ جو ہے اللہ کی نعمتوں کا شکر ایک شکر قولی ہے زبان سے اللہ تعالیٰ شکر ادا کرتا ایک شکر فعلی ہے عملی ہے شکر عملی کے بارے میں علماء نے یہ لکھا ہے شکر عملی یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جتنی نعمتیں دیا ہے اس نعمت کو اسی چیز میں استعمال کریں جس چیز مقصد کے لئے اللہ نے پیدا کیا آن کو اللہ نے عورت کے لیے پیدا کیا ہے ہاں علم نفاوش علم سیکھنے کے لیے پیدا کیا ہے لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے دیا ہے آن کو اسی صحیح کاموں میں خاص کریں اللہ کے کو اللہ کے گناہ کے کاموں میں جن چیزوں اللہ نے دیکھنا منع کیا ان میں آنکھ وہ تو یہ نا تو آنکھ کو جن اچھے کاموں کے لیے اللہ نے پیدا آنکھ سے ہم جو جو نیک کام لے سکتے ہیں اس میں استعمال کریں تو یہ اس نعمت کا عملی شکر ہے ہاتھ پیر کو اللہ نے جن نیک کاموں کے لیے ہمیں دیا ہے انجام دہی میں مدد کے لیے ہم ہاتھ پیر سے وہی کام لے لیں گے تو ہم نے ہاتھ پیر کا عذاب کے جو ہے شکر کیا کام کو اسی کاموں کے جس کے لیے اللہ نے پیدا اچھی باتیں سنیں نصحت کی باتیں سننے قرآن سننے احداج سننے سچ اور حق بات سننے کے لیے اللہ نے دیا وہ انہی کاموں میں صرف کریں اللہ کی نعمتوں کے ہم نعمتوں کا اس طرح اور جو بھی مال و دولت ہے اس کو نیک کاموں میں خرچ کریں واجبات اور مصطاف صدقہ خیرات میں خرچ کریں ہاں جی واوج ہوگو مستحبی ہوگو ادا کرنے میں خرچ اللہ کے راستے میں خرچ کریں نہ کہ گناہ اور فضول خرچی اور اسراف کے کام ہیں پھر تو نہ شکریہ ہی شکر عملی کہ زبان سے شکر الحمدللہ کہنا کے نیا صفحہ کرنا آپ کا کہنا ہے یہ بھی لازم ہے لیکن عملی شکر بھی لازم ہے کہ ہم اللہ کے جتنے نعماتے ہیں اس کو اسی راستے میں خرچ کریں اسی راستے میں استعمال کریں جس راستے میں استعمال کرنے سے اللہ راضی ہو جاتے اللہ ہم سے خرچ ہو جائے یہ شکر عملی عظیم کرامی تو اگر ہم اللہ کی اور عملی شکر کرتے رہیں گے تو یہ اللہ کا وعدہ ہمارے ہاں میں ضرور سچ ہو کے ثابت ہوگا اللہ مجھے سچ فرماتا ہے لائن شکر تم لاہ بند اگر تم نے میری نعمتوں کو شکر کیا تو میں ضرور تمہاری نعمتوں میں ذاکر اللہ عظی دنکھ پیارے نبی صلی اللہ وسلم کی ان عاجزانہ دعاؤں میں ہم جتنی غور و فکر کریں اتنی ہی اللہ سے محبت و شوق عبادت اور ذکر و کا جذبہ بڑھے گا اللہ تعالیٰ اپنی فضل و کرم سے ہمارے توفیقات میں اضافہ فرمائیں اور ہمیں ان مقدس دعاؤں کو صحیح طریقے سے سمجھ کر جان کر ان کو پڑھنے کی سمجھنے کے اللہ ہمیں توفیع دے دیا آمین عرم